اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کل کرونا کی وبا جو ہے وہ عام ہوئی ہوئی ہے تو اس کے متعلق کچھ سوالات لوگ کو پوچھتے ہیں تو ان کا جواب بتانا مقصود ہے تو ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کرونا سے مرنے والا مسلمان شہید ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حدیث میں شہید کی چالیس سے زیادہ اقسام آئی ہیں لیکن جہاں تک کرونا کی یا کسی بھی وبا کی بات ہے تو اس میں حدیث میں دو باتیں مختلف حدیث میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ تعاون سے مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے اور بعض محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وبا سے جو ہے وہ تعاون میں داخل ہے کہ کوئی بھی وبا ہو تو جس طرح تعاون میں مرنے والا شہید ہے تو وہ وبائی امراض سے مرنے والا جو ہے وہ بھی شہید ہوگا تو اس سے کرونا کی وبا بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے دوسرا بعض احادیث میں سل کا لفظ آیا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ پھیپھڑوں کی بیماری میں مرنے والے والا تو کرونا میں بھی یہ چیز ہے کہ پھیپھڑوں کو وہ انفیکٹ کرتا ہے اور بیمار کرتا ہے تو یہ دوسری احادیث میں سل کے لفظ سے یہ تائید ایک مل رہی ہے کہ کرونا بھی اس میں کوئی بھی وبائی مرض ہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فخار محدثین نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی حادثاتی موت مر جائے یا موزی اور مہلک بیماری سے مر جائے یا دوسرے کے جان و مال عزت اپنی جان مال عزت بچاتے قتل ہو جائے یا بے گناہ قتل ہو جائے یا اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ کیا ہے کوئی شہید ہی ہوگا تو اس مختصر جو میں نے ابھی بیان کیا اس سے تو یہی ہے کہ جو بھی مسلمان کرونا کی بیماری سے مرے گا تو انشاءاللہ اسے شہادت کا رتبہ اور ثواب ملے گا دوسری بات جو ہے وہ یہ پوچھی جاتی ہے آج کل کیونکہ اس قسم کے کچھ واقعات ہو رہے ہیں فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ بہت زیادہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر بیماری کے پھیلنے کا ڈر ہے تو کیا کرونا سے مرنے والے کو غسل اور کفن کے بغیر اسی حالت اور لباس میں دفن کیا جا سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے میت اس کا حق ہے اس کو غسل بھی دیا جائے کفن بھی دیا جائے اس کا جنازہ بھی پڑا جائے تو اگر بیماری پھیلنے کا ڈر ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے فورن بعد میت کو غسل دے کے کفن پہنا کر شاپر میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر دیا جائے اور تابوت کے شیشے سے اگر کوئی گھر والے اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو غسل دیا ہے اس پانی کو عام سیوریج کے پانی میں نالی میں گٹر میں نہ بہایا جائے بلکہ اس کو الگ رکھا جائے اور اس کو کسی اور طریقے سے تلف کیا جائے اور جو غسل دینے والے ہیں وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلکہ اگر ایسا کیا جائے کہ ایک مقام میں ایسے مریضوں کا غسل کا بنا دیا جائے جہاں تمام انتظامات ہوں وہیں پہ انہیں غسل دیں کفن پہنائیں شاپر میں ڈال کے تابوت میں بند کر دیں اور وہیں پہ پھر اس کا جنازہ پڑھا کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو یہ تو ہے ایک صحیح طریقہ جو ایک مسلمان کیا حق بھی ہے اور جس کی شریعت نے تعلیم بھی دی ہے البتہ اگر اگر اگر بہت مشکل ہو جائے غسل دینا کسی بھی وجہ سے غسل دینا بہت مشکل ہو جائے کوئی لاش اس طرح خراب ہے یا کچھ بھی ہے یا کوئی بہت زیادہ ڈر خوف ہے اور بہت زیادہ کیسز آگے ہیں غسل دینے کی وجہ سے پھیلنے کے تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے جو دوسری صورت ہے وہ ہے کہ اس کو تیمم کروا دیں میت کو تیمم کروا دیں اور کفن دے کے پھر اس کو دفن کر دیا جائے جنازہ پڑھ کے اور اگر غسل اور تیمم ان دونوں کی صورت نہ بن رہی ہو تو جو جس شاپر میں لفافے میں وہ میت کو ڈالا گیا ہے تو اگر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو یہ مسا کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن یہ دو صورتیں جو ہیں یہ بہت دور کی صورتیں ہیں اور کوشش یہی کی جائے کہ پہلی صورت پر ہی عمل کیا جائے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اتنا زیادہ فی الحال مجھے مسئلہ نظر نہیں آ رہا اگر غسل کرنے والوں نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کو بیماری لگنے کا اندیشہ ہے ایک اور نقطہ بھی ہے جو علمی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دنیاوی شہید جو اللہ كی راہ میں لڑتا مارا جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے زائد کپڑے اور ہتھیار اتار دیے جائیں اور اسے انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت میں بھی شہید ہے ایک وہ ہوتا ہے جو اخروی شہید ہے جسے آخرت میں شہاد کا درجہ ملے گا لیکن دنیا میں شہید کا حکم نہیں لگتا یعنی اسے غسل بھی دیا جاتا ہے کفن بھی پہنایا جاتا ہے اور جنازہ پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے تو چونکہ کرونا بیماری سے مرنے والا اخروی شہید ہے اسے آخرت میں شہادر کا درجہ ملے گا اس لیے دنیا میں حکم یہ ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے کفن بھی دیا جائے اور پھر جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے لیکن اگر میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے میں بہت شدید ترین خطرہ ہو بیماری کے پھیلاؤ کا یا تکلیف کا اور نہ ہی تجم کی صورت بنے نہ ہی مسا صورت بنے تو اس صورت میں یہ پھر علماء کرام مل کر غور کر سکتے ہیں کہ کیا اس پر دنیاوی شہید کے احکامات لاگو کر دینا جائز ہے یا نہیں اس پہ فی الحال میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک یہ صورت میں نے بیان کی ہے کہ بہت ہی زیادہ کوئی ایکسٹریم کیس آ جائے اور بہت زیادہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ ہو غسل دینے اور کفن پہنانے میں اور تجم بھی نہ کروایا جا سکے اور لفافے شاپر پہ پانی بنا بھی نہ بہایا جا سکے جو مسا کے قائم مقام ہو تو جس طرح دنیاوی شہید کا حکم ہے کہ اسے نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے بلکہ انہیں کپڑوں میں بغیر غسل کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا اس بیماری میں ان عذر کی وجہ سے اس پر بھی یہ حکم لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس پہ میں ابھی کمنٹ نہیں کرتا یہ ایک علمی بحث ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایکسٹریم کا کیس ہے اور بہت ریر ہے اور اصل جو یہی ہے کہ مرنے والے کی میئر کو غسل دے کے کفن پہنا کے اور پھر اس کا جنازہ پڑھ کے دفنایا جائے ایک جو سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ لاک ڈاؤن پیش نظر تھا اب تو لاک ڈاؤن ہو بھی گیا ہے لیکن ابھی فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے کھانے پینے کے سامان کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا صورت پیش آ جائے کہ جس میں نظر آ رہا ہو کہ شاید کھانے پینے کے سامان نہ ملے یا ملے لیکن بہت زیادہ مہنگا ملے تو کیا کچھ وقت کا سامان پندرہ بیس دن کا مہینے کا صرف ذاتی ضرورت کا سامان خورد و نوش کا کھانے پینے کا یا اپنے استعمال کے لیے گھر میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو یہ ہے کہ ایک ماہ تک کا سامان کھانے پینے کا خورد و نوش کا اپنے ذاتی استعمال کے لیے اگر گھر میں محفوظ کر لیں پہلے ہی خرید کے رکھ لیں تو یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا اور نہ ہی اس کی نیت ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کی نیت تو اپنے ذاتی استعمال کی ہے جو اس کا پورا مہینے کا خرچ ہے جس طرح بہت سے تنخواہ دار حضرات ہیں وہ یہ کام کرتے بھی ہیں کہ تنخواہ ملتی ہے تو پہلے ہی سب سے پہلے پورے مہینے کے لیے راشن لا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس طرف سے پریشانی نہ ہو اور باقی جو تنخواہ بچے اس میں اپنا باقی مہینے کا گزارا کرتے ہیں تو یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا البتہ اگر کسی نے مہنگا بیچنے کی غرض سے یا ویسے ہی کسی وجہ سے اکٹھا کیا اور چھپا لیا اور ذخیرہ اندوزی کی یا پھر بعد میں نکال کے مہنگا بیچا تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو جائز نہیں ہے لیکن عام لوگ اس میں داخل نہیں ہیں ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو بھی بیماری ہو تو یہ تقدیر کی طرف سے ہے جیسے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ گویا ایک تقدیر تھی کہ بیماری آ گئی تو کیا اگر کوئی بندہ اپنا بیماری کا علاج کرواتا ہے تو کیا یہ تقدیر کی نفی ہوگی تو اصل اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے تو اصل میں وہ جو پوچھنے والا کا منشا یہ بن رہا ہے تو کیا اگر ہم بیماری کا علاج کرواتے ہیں تو یہ تقدیر کی نفی تو نہیں ہے تو شریعت نے اس میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بیماری کو تقدیر سمجھ کے آدمی علاج نہ کروائے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح علاج کرانا بھی تقدیر ہے تو کئی بار ہوتا ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے مگر یہ اگر علاج کروائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں کرائے گا تو نہیں ہوگا تو اس کی وضاحت حدیث شریف میں آ گئی کہ جس طرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح اس کا علاج کرانا بھی ایک تقدیر ہے اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج مفہوم ہے حدیث کا کہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا فرمایا ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ علاج معالجہ جو ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اپنانا چاہیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ علاج میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بطور سبب اختیار کر رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس علاج سے شفا عطا فرما دیں گے شفا اللہ کے اختیار میں ہے کسی علاج میں کسی دوا میں کسی ڈاکٹر میں کسی تبلیب کے ہاتھ میں کسی گولی کیپسول ٹیکے ڈرپ کسی چیز میں کوئی علاج اور اثر نہیں ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان میں شفا نہیں ہے اگر ان اس کسی بھی علاج سے کوئی دوائی کھانے سے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی علاج کرانے سے اپریشن کرانے سے اگر شفا ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مہربانی سے ہے علاج اور دوا اللہ کے حکم سے اختیار کیا جائے لیکن اس میں شفا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا عطا فرما دیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں عطا فرمائیں گے تو یہ دنیا ایک دار اسباب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شفا کو بھی ان اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ کوئی علاج کروائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے ٹھیک ہے ویسے علاج کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور علاج کروانا چاہیے اور اس میں اگر کوئی بہتر سے بہتر علاج کوئی کروائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی بلند شان کے مطابق رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں سبحانک اللہ وب حمدی کا اشار انتا الیک وصل اللہ اشارہ اللہفرکواتب ولیق و صلی اللہ وبرک وسلم اللہ ابدی کا رسول محمد علیہ وصحب اجمعین الحمد للہ رب العالمین